الحمد للہ والسلام علی رسوله الامین محمد آلہ وصحبه اما بعد جہاں پر ہم نے توقف کیا تھا تدبین حدیث کے تعلق سے کہ جو لوگ شبہ کھڑا کرتے ہیں کہ حدیث کی کتابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی صحابہ اکرام لکھا نہیں کرتے تھے تو جب حدیث کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھی تو امام بخاری امام مسلم ابوداؤد ترمیری نسائی اور دیگر ائمہ محدثین رحمہ اللہ رحمہ اللہ کو کہاں سے ملی یہ بہت بڑا سوال ہے جو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حدیث حجت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا حکم دیتے حجت نہیں تھی اس لیے لکھنے کا حکم نہیں دیے قرآن حجت تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھنے کا حکم دیا یہ لو جو منکرین حدیث جو ہیں اس کے خلاف بہت شبہ پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کو شکوق و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ ات فولی نفسی بی ادی ماہر اللہ حقہ کہ تم جو بھی میرے منہ سے نکلتا ہے اس کو لکھو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو بولتا ہوں وہ حق ہوتا ہے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کہا افت لی ابی شاہ ایک صحابی نے جب مطالبہ کیا کہ میرے لیے آپ تو حجت الوداع کو لکھوا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھ دو ویسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ امر خطاب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے قید العلم ابل کتاب کے علم کو قلم کے اندر قید کر لو یعنی علم کو لکھا کرو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا صحیفہ کا مطلب کاغذ ہوتا ہے جس میں کچھ چیز لکھی ہوتی ہے جس میں صدقہ کے فرائض تھے صدقہ جو کیسے فرض ہے کتنے اونٹ پر کتنی بکری ہے اس کے بعد پھر پینتیس سے زیادہ ہو جائے پینتالیس سے تو اس میں کتنے اونٹ ہیں وغیرہ وغیرہ جو صدقہ وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ لکھے ہوئے تھے اسی طریقے سے عبداللہ ابن امر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا لکھنے کے لیے اور جابر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا لکھا ہوا اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی اوفر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور حمام ابن منبح کے پاس حضرت ابو ری رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھی ہوئی تھی تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی جس کے اندر دیت یعنی دیت اونٹ کے اندر کتنی ہوگی اگر کوئی دیت, دیت دینا چاہتا ہے تو اونٹ میں کتنی ہوگی ان تمام چیزوں کے احکام ان کے پاس لکھی ہوئی صورت میں موجود تھے تو حدیث لکھنے کا چلن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ان کا جو ایک شبہ ہے کہ اگر حدیث حجت ہوتی تو نبی لکھنے کا حکم دیتے اور لکھواتے اہتمام کے ساتھ جس طریقے سے قرآن مجید کو لکھوایا نبی نے نہیں لکھوایا ویسے اہتمام کے ساتھ کہ جیسے کاتب وحی تھے قرآن مجید کے لکھنے والے تھے ویسے کیا حدیث کے بھی کاتب تھے لکھنے والے تھے تو اگر حجت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے حدیث حجت نہیں ہے ماننا ہے مانو نہیں ماننا نہیں مانو اور حدیث کی بہت سارے لوگوں نے تقسیم کیا ہے حدیث عملیہ ہے کچھ حدیث خاص ہے تو جو نماز وغیرہ کے تعلق سے یہ حدیث ماننے والی ہے باقی جو حدیث ہے اس کو جو مانے تو چلے گا نہیں مانے تو نہیں چلے گا رشید رضا نے یہ تقسیم کی ہے تو لوگ کہتے ہیں مختصر میں کہ اگر حدیث حجت ہوتی لازم ہوتی لو ہوتا حدیث کو ماننا تو نبی لکھوانے کا حکم دیتے اس کا کیا جواب دیں گے محاد بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا گورنر بنا کر کے داعی بنا کر کے توحید کی دعوت دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محاد بن جبل رضی اللہ عنہ سے انک من الكتاب ابھی جہاں جا رہے ہو اس جگہ پر یہود رہتے ہیں فَلْيَكُنْ مَا فلیق ان اول مدرم إِلَّا شہادت <اللَّه> تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف لوگوں کو دعوت دو گے وہ اللہ کی توحید ہوگی اور اس کے بعد اقامت صلاح ہے پھر زکات وغیرہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کے دعوت المظلوم مظلوموں کے بدعا سے بچنے کا حکم دیا ہے تو یہ جو پیغام لے کر کے گئے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو لے کر کے گئے یمن کیا نبی نے لکھ کر کے دیا توحید کی دعوت نماز اور دیگر چیزیں چیزوں کا حکم جو لے کر کے معاذ بن جبل رضی اللہ اللہ عنہ یمن گئے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کے دیا تھا نہیں دیا تھا اور ان لوگوں کے نزدیک حجت صرف وہی ہوتی ہے جو لکھا ہوا ہے منکرین سنت کے نزدیک اس کا مطلب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو جو دعوت دیا وہ ان کے لیے حجت نہیں تھی کیونکہ وہ نبی کس سے لکھوا کر کے نہیں لائے تھے بات سمجھ رہے ہیں اگر صرف لکھی ہوئی چیز حجت ہوتی تو پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا زبانی بھیجنا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے بھیجتے کہ فلاں فنا چیز کی طرف دعوت دینا فلاں فنا چیز کا ان کو حکم دینا اگر لکھی ہوئی چیز حجت ہوتی صرف لکھی ہوئی چیز اور زبانی والی چیز جسے یاد کرتے ہیں کہ صاحب کرام حفظ وغیرہ اگر وہ حجت نہیں ہوتی تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا یمن میں جا کر کے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا نماز کا حکم دینا بیکار ہوتا کیونکہ وہ اس چیز کی طرف بلا رہے تھے جس کے حجت نہیں تھی بات سمجھ رہے ہیں ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر اپنے عمرہ بھیجے اپنے سفیر کو بھیجا اور ان کو بہت ساری تفصیل لکھ کر کے نہیں دیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز حجت ہوتی اگر حجت ہوتی تو حدیث اگر حجت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تو پھر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھوایا اور دوسری بات اگر ہم حدیث کو نہیں مانیں بالکل ہٹا دیں ایک دم کنارے کر دیں نماز کا پہلی رکعت کا طریقہ پہلی رکعت میں تقویر تحریمہ کا طریقہ قرآن سے بتا دیجیے کہاں سے نماز کیسے پڑھیں گے نیت کیسے باندھیں گے کیا کہیں پر قرآن میں ذکر ہے بغیر وزو کے نماز نہیں ہوگی پورے قرآن میں کہیں پر نہیں یہ تو حدیث کے اندر لا تقبل بغیر لاتو کہیں پر ذکر نہیں اس کا مطلب کہ اگر وزو بھی نہ کرے تو نماز ہو جائے گی اور آپ کو افسوس ہوگا اور بہت ہی افسوس ہوگا ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک تحریر پڑھی تھی اور یہ بہت پہلے سے آ رہا ہے ہم لوگ کیا جماعت اسلامی ہیں اس کے ایک فلاحی صاحب ہیں انہوں نے لکھا سلاد جو ہوتا ہے نا جو ابھی ہم نماز پڑھے اس کو عربی میں سلاح کہتے ہیں اس کا کئی معنی ہوتا ہے دعا ہوتا ہے وہ نماز ایک خاص طریقے سے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر کے اس کو بھی صلاح کہتے ہیں اور آگ میں کوئی چیز لکڑی جلے اس کو بھی کہتے ہیں تسلانہ اور انحامی داخل ہونے کو کہتے ہیں اور سلاح کا مطلب ہوتا ہے نا کمر ہلانا کمر ہلانا تو ایک لفظ کے جیسے کل بھی میں نے بیان کیا تھا فرض کے کئی معنی ویسے سلاح کے کئی معنی تو اس نے لکھا کہ اگر کوئی انسان کمر بھی ہلا لیتا ہے تو اس کی نماز ہوگی کیونکہ لغوی معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو اب کوئی سلاح کا معنی اس سے بہتر تو قرآن مجید میں ہے کہ دعا کے معنی میں آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی تو کوئی نماز کے وقت میں آئے دعا کرے اور چلا جائے کیا اس کی نماز ہو جائے گی ہو جائے گی اس کی نماز کیسے سمجھیں گے کہ نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو گویا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو خود سے سمجھیں نبی کے ذریعے سے نہیں سمجھیں جو لوگ حدیث کو حجت مان... نہیں مانتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ حدیث حجت نہ رہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود ان کو سمجھائے نبی کے ذریعے سے یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کلیمہ صرف لا الہ الا اللہ رہے محمد الرسول اللہ کو مٹا دیا جائے وہی رہی بات صحابہ اکرام کی تو وہ چھوڑ دیجئے صحابہ اکرام کی ان کے نزدیک کوئی اوقات نہیں ہے گالی بھی دیتے ہیں ان کو جھوٹ سے بھی متصف کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی حیرت جات جائے گی تو جو منکرین हैं سنت ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے اور رب کے درمیان نبی کا واسطہ ختم ہو جائے قرآن کو اپنے من سے جیسے چاہیں ویسے سمجھیں اور جہاں جہاں پر جس کے اوپر چسپا کرنا چاہیں ویسے چسپا کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ ساتھ قریبوں اور دیگر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ کہتے تھے اِنَّمَا آنَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے تو بھائی اب نے قابر دے اللہ نے کہا میں انسان ہوں جب بھول جاؤں تو یاد کروا دیا کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں نبی تو انسان, سے انسان, تھے, انسان تھے ان سے غلطی ہو سکتی تھی آپ اگر منکرین سنت کا جائزہ لیں گے پڑھیں گے تو آپ کی عقل کام نہیں کرے گی کہ ان لوگ ایسی جرت کیسے کر سکتے ہیں کہا نبی انسان تھے ان سے غلطی ہو سکتی تھی تو یہ کیا ضروری ہے کہ تمام احادیث صحیح ہو تو میرے بھائی نبی انسان تھے ان سے غلطی ہوئی لیکن وحی کے معاملے میں نہیں اگر آپ کی ہی مان لیں منکرین نے سنت کی کہ نبی انسان تھے غلطی ہو سکتی تھی تو نوزب باللہ کیا صرف حدیث میں غلطی ہو سکتی تھی آپ کے مطابق آپ سے کوئی زیادہ عقل مند آئے گا دعوی کرنے والا وہ کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے ممکن ہے قرآن پہنچانے میں غلطی ہو سکتی ہے کیا ہم اس کی بات کو مان لیں تو اس لیے جیسے قرآن حجت ہے ویسے حدیث حجت ہے بلکہ سنت قادیت اللہ کتاب قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کا پڑھنا ضروری ہے بلکہ سنت کے ذریعے سے قرآن کا فیصلہ ہوگا یہ بعض تعرین کے اقول ہے کیونکہ جب اللہ نے کہا عقیم نماز قائم کرو کیسے سمجھیں گے اقامت صلاح کا کیا مطلب ہے اقامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا تو صرف کھڑے ہو جائیں گے نماز کے لیے تو نماز ہو جائے گی رکو سجدہ وغیرہ نہیں کریں گے دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے کہ نہیں چنانچہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے ان سے ایک آدمی نے کہا جو بیٹھا ہوا تھا مجلس میں دعنا من ہادا وحدثنا حد سنت کو چھوڑیے نہ قرآن کو بیان کیجئے ایک صحابی سے یہ منترین سنت کی جو جڑیں ہیں یہ صحابہ کے زمانے سے ہیں بلکہ نبی کے زمانے میں پیدا ہوئی انکار سنت کی جو بو تھی بدبو تھی یہ نبی کے زمانے میں پیدا ہوئی چنان کیا عمران ابن حسین رضی اللہ انہوں کہ ابن حسین رضی اللہ عنہ درس دے رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا حدیث کا درس مت دیجیے حدیث قرآن بیان کیجیے تو کہا تعال ادنو قریب ہو مجھ سے فادنا منہو تو ان سے قریب ہو گیا تو اس کے بعد کہا عمران ابن حسین رضی اللہ انہوں نے کہ تمہارا کیا خیال ہے ار تمہارا کیا خیال ہے کہ قرآن میں چار رکت ظہر چار رکت عصر مغرب کی تین رکت پہلی دو رکت میں قرآن زور سے پڑھا جائے اور آخری رکت میں قرآن آہستہ پڑھا جائے عشاء کی پہلی دو رکت میں زور سے پڑھا جائے دو رکت میں آہستہ پڑھا جائے صفہ مروہ کا ساتھ چکر لگایا جائے خانہ کعبہ کا سات طواف کیا جائے کیا یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں کیسے نماز پڑھو گے کیسے اس پر عمل کرتے ہو تب تو تم قرآن کے مخالف ہو ہوگا جو قرآن کا مخالف ہے وہ تو اس لیے کہتے ہیں بارش سے بھیگنے سے بھیگنے کے ڈر سے کوئی انسان بھاگتا ہے اور فرنالے کے نیچے جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے فر من المطب وقام تحت مزاج عربی کی کہاوت ہے بارش کے ڈر سے بھاگتا ہے کہ کہیں بھیگ نہیں جائے اور جہاں موٹا پانی نالے سے گر رہا ہے اس کے نیچے جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے سنت کے انکار سے بھاگا قرآن کا انکار بھاگا آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور ویسا طریقہ قرآن میں مذکور نہیں ہے اور آپ سنت کو نہیں مانتے تو آپ تو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں نا قرآن کی مخالفت کرنے والے کا انجام کیا یا اس کو کیا کہیں گے آپ لوگ کو مجھ سے بدرجہ والا معلوم ہے تو اس لیے میرے بھائیو جو یہ تمام تفصیل ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں یا مسلمان کرتے ہیں یا خود وہ لوگ جو کرتے ہیں آپ کہیے کہ وہی چیز قرآن مجید میں دکھا دیجیے اور رہی بات سنت کو ماننے کی اللہ رب العالمین نے فرمایا وما رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو یہ بات قرآن میں اللہ نے تو قرآن دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا سنت کی شکل میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی قرآن کو سمجھنے کی دین اسلام کو سمجھنے کی تو ہر ایک صحیح سنت اس کو ماننا واجب العمل ہے واجب العمل ہے اگر آپ اس کے اندر شک کرتے ہیں تو گویا پورے روات کے ساتھ صحابی کے ساتھ نبی کے ساتھ اللہ پر شک کرتے ہیں تو اس لیے منکرین سنت کے جو شبہات ہوں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے لیے فتنا بہت چلا ہے اور کسی کو نہیں پتا کون کس فتنے میں گرفتار ہو جائے کسی کو نہیں پتا جس کو اللہ محفوظ رکھے وہی محفوظ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ہوں گے ایسے فتنے ہوں گے جیسے کوئی ہار ہوتا ہے نا اس کو توڑ دیں تو کس طریقے سے اس کی موتیاں یا اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے جلدی جلدی ایک کے بعد دوسری گرتی چلی جاتی ہے ویسے کثرت سے فتنے ہوئیں شام میں آدمی مسلمان ہوگا صبح میں کافر ہو جائے گا صبح میں مسلمان ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے اللہ تو میرے دل کو صحیح اسلام پر سرات مستقیم پر ثابت کرنا ہمیشہ دعا کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دل کو میرے سلامت رکھ سرات مستقیم پر رہے تو ہم لوگ تو اور زیادہ محتاج ہیں نہ دعاؤں کے تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنت نہیں لکھی گئی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلمے کو دو حصے میں بانٹ دیا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوزب اللہ کوئی حیثیت نہ رہے جب بھائی آپ سنت کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے ہیں تو جس, جس کی سنت منقول ہے اس کو تو بدرجہ جائے اولا آپ حیثیت نہیں دیں گے یعنی آپ کے لیے بچ گیا صرف اللہ اور قرآن تو پھر قرآن کن کے ذریعے سے لیں گے قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نازل ہوا نا تو پھر قرآن کن کے ذریعے سے لیں گے تو جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں کے اوپر دوسری وحی آ جائے نواز تو اس قسم کے اوتار کے لوگوں سے بچیے اور شبہات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی مجالست اختیار کی جائے کسی چیز میں ذرہ برابر بھی شک ہو فوراً آپ کے پاس علماء موجود ہیں آپ جائیں ان سے پوچھیں کیونکہ جسم میں بگاڑ آئے گا نا اس کا علاج کروا سکتے ہیں دور ہو سکتا ہے اور اگر نہیں بھی کروائے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بگاڑ کی وجہ سے مرض کی وجہ سے مر گئے کوئی حرج نہیں اگر آپ کی ایمان پر موت ہوئی لیکن عقیدے میں بگاڑ آ گیا جنت ختم ہو جائے گی نبی کی سفارش جاتی نظر آئے گی نہ رب کا دیدار نہ نبی سے ملاقات وہی جہنم جس میں عبداللہ ابئی بھی منافقوں کا سردار جل رہا ہوگا ابو جہل جو نبی سے دشمنی کیا تھا وہ بھی جل رہا ہوگا کہیں اس کے ساتھ ٹھکانا نہ تو اس لیے سنت کی تعظیم کرنا سیکھیں اور سنت کی تعظیم زبان سے نہیں ہوتی ہے سنت کی تعظیم عمل سے ہوتی ہے یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے یہ والی سنت بعد میں کر لیں گے کیونکہ مولانا صاحب شادی تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے اگر اس میں گانا بجانا صحیح سے نہیں ہوگا اختلاط نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہو پائے گی جی صحیح سے مطلب سب کہیں گے کہ میت نکل رہی ہے گھر سے شادی کہاں ہو رہی ہے جان لیجیے موت بھی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے جنت و جہنم کا فیصلہ بھی ایک ہی مرتبہ جس جگہ پر آپ کے پورے رشتے دار ایک طرف ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ہوگا کہ تم ابھی سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہو شادی کے بعد کر لینا ایک طرف آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اب پورے رشتہ دار سنت کی مخالفت کی طرف بلا رہے ہیں یہاں پر آپ کے ایمان کا امتحان ہے اور یاد رکھیے امتحان میں اصل کامیابی ہے وہی آپ کی ضمانت کی دلیل ہوگی کہ جنت کی ضمانت ہوگی آپ نے وہاں پر اللہ کو اور اس کے رسول کو ترجیح دیا پوری دنیا اور آفرت آپ کے قدموں میں گرچہ کچھ مہینوں کے بعد کچھ سال کے بعد گرچہ آپ کی موت کے بعد کیونکہ اللہ رب العالمین سب کچھ دے سکتا ہے یہ لوگ سب کچھ لے سکتے ہیں کچھ دے نہیں سکتے اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کیا تھا من التما سد اللہ رضی اللہ عنہ وہ الناس اللہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور بعد میں لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے وَمَنِ الْكَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخْتِ اللَّهِ سی اللَّهُ عَلَيْهِ سخت اللہ عَلَيْهِ لیکن جو لوگوں کی چاپڑوسی کرتا ہے لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے آج سنت چھوڑ دیے کل کر پر لیں گے پرسوں کر لیں گے تو یاد رکھیے کہ اگر اس نے اللہ کو ناراض کر دیا تو جتنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا تمام کے دلوں میں اللہ آپ کی نفرت کو ڈال دے ہمیشہ نظر ہدف صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہونی چاہیے چاہے اس کے لیے ایک جان نہیں سو جان دینی پڑے ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے جینا صرف رب کے لیے مرنا صرف رب کے لیے جس نے جان دی ہے اگر آپ نے اسی کے لیے دے دی تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے اس لیے نبی کی سنت کی عظمت کو دل میں بسائیں سمجھیں علماء سے کہ نبی کی سنت کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے آپ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انسان کوئی بات بولتا ہے اِنَّ انسان لکلم لکلم کلیما لا لالا لَا لَا کوئی انسان کوئی بات بولتا ہے اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن اللہ کو اس قدر ناگوار گزرتی ہے کہ صرف اس, اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کے راستے سے ہٹا کے اسے جہنم پہ ڈال دیتا ہے آپ معمولی نہ سمجھے کسی بات کو کون سی بات اللہ کو کتنی ناگوال گزرے گی کہ ایک بات کے لیے ایک کلنے کی وجہ سے آپ کے پورے ایمان پوری نیکیوں کا رب العالمین سودا کرتے ہیں رب خوش ہے سب چیز صحیح ہے گرچے لوگ آپ کو نکال لیں لوگ آپ سے قطع تعلق کر لیں آپ کو روزانہ ماریں زلیل کریں سب کچھ چھین لیں مصیبت میں ڈالیں لیکن آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے لوگ آپ کو خوش کریں سب کچھ دیں لیکن آپ رب کو چھوڑ دیں پوری دنیا آپ سے دور ہے گرچہ وہ آپ سے چاپلو سی کر کے آپ کو خوش کر رہی ہے ہمارے اوپر اور ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا سب کے پاس موقع ہے سب کو اللہ نے زندگی دی ہے عقل دیا ہے سمجھ دیا ہے جو جتنا چاہتا ہے اتنا زیادہ اپنے رب کو خوش کر لیں رب کو خوشی اسی بات پہ ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انسان اپنی زندگی کو گزارے تو اس لیے سنت کو سنت سمجھ کر کے نہیں چھوڑیں سنت کو اس لیے کریں کیونکہ اس سے رب خوش ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جاگوزی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی حاصل ہوگی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت کی کوئی حیثیت نہیں یا سنت بعد میں لکھی گئی اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اس کی میں نے بہت ساری دلیل پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے صحابہ کرام نے سنت کو لکھ کر کے رکھا تھا اس کے بعد تابعین اعظام کے زمانے میں اور زیادہ سنتیں لکھی گئی یعنی احادیث کی تدوین ہوئی جمع کیا گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض محدث کا یہ قول ہے اول من دون ابن شہابری دون کا مطلب ہوتا ہے تدوین کا مطلب کسی چیز کو کتاب میں لکھنا یہ تدوین کا مطلب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے سنت لکھا حدیث لکھا وہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ ہیں جن کی وفات ایک سو چوبیس میں ہوئی امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں روایت الصاحر عن ال و روایت روایت عن اساغر یہ علم حدیث کا ایک باب ہے جب علم حدیث کا کوئی درس دیں گے کوئی دورہ تدریبیہ ہوگا تو اس میں آپ اچھے سے مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی وفات ایک سو اناسی ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات ایک سو چوبیس ہجری میں دونوں شاگرد ہیں آپس میں بہرحال تو کہتے ہیں اگر ایک سو چوبیس ہجری میں بھی وفات ہوئی تو ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال کے بعد پیدا ہوئے تب جا کر کے انہوں نے تدوین کیا اتنے سال تک سنت کہاں تھی تو سینوں میں تھی صحابہ اکرام کے تابعین عظام کے جیسے قرآن مجید سینے میں تھا ایک دوسرا جواب یہ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید پر حرکات جو ہے نا زبر زیر پیش شدہ یعنی تشدید، سکون جس کو جسم بھی کہتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں لگا تھا پہلے بس یوں ہی ہوا کرتا تھا اس میں بھی کچھ نہیں لگا جیسے آج کل عربی کتابیں ہوتی ہیں ویسے ہی ہوتا تھا کس نے لگوایا حجاد بن یوسف نے حجاد بن یوسف یزید کے زمانے کے گورنر تھے حجاج بن ح تو کیا اتنے دن تک قرآن پر زبر زیر نہیں تھا کہاں تھا زبر زیر اگر یہ سوال کر دیا جائے کہاں تھا زبر زیر کیا قرآن میں بھی اضافے کی گنجائش ہو گئی میرے بھائی زبر زیر موجود تھا جب صحابہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے الحمدللہ رب المین تو الف پر زبر دیے لام پر سکون دیے تب تو ال ہوا نا حے پر زبر تھا میم پر سکون تھا تب ہم ہوا دال پر پیش تھا تب دو ہوا ایسے الحمدو ہوا تو زبان پر موجود تھا سفید ارتاس میں کاغذ میں بعد میں وجود میں آیا وہ چیز تو موجود تھی تو یہ نہیں کہ نئی چیز تھی جو زبان پر تھی دل میں تھی وہی چیز کاغذ میں نقش کر دی گئی ویسے ہی احادیث یعنی احادیث اگر موجود نہیں ہوتی تو صحابہ نماز کیسے پڑھتے زکات کیسے دیتے نکاح کا معاملہ کیسے کرتے سب تو سنت سے مرتب ہے نا تو اگر نہیں موجود تھی احادیث سو سال تک جیسا کہ منکرین کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی صورت میں نہیں تھی تو صحابہ کرام کون سی سنت پر عمل کرتے تھے تو وہ سینوں میں موجود تھی عملی طور پر موجود تھی اور کتابوں میں بھی موجود تھی جس کا میں نے ذکر کیا انشاءاللہ اللہ اتنی چیز کافی ہوگی کبھی اگر انکار سنت کے اوپر یا منکرین سنت کے اوپر کوئی گفتگو ہوئی تو علماء کرام مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے تیسری حدیث ہے اسی باب کی باب من فی حفیق العلم عمر ابن عبد العزیز اللہ جب مدینہ میں گورنر تھے بلکہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں کو لکھا جو لوگ محدثین تھے انیل درو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھو جو محدثین ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں ان سے جاؤ حدیث کی چھان پٹک کرو تحقیق کرو اور اس کو کتاب میں لکھو فَإنِّي خِفت دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذِحَابَ مجھے ڈر ہے کہ یعنی موت آ جائے گی تو جو علم سینے میں رہے گا ان کے ساتھ دفن ہو جائے گا اور چوتھی حدیث ہے اسی بات کی جیسا کہ میں نے ذکر کیا انس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے انس رضی اللہ عنہ کے پاس پوتے وغیرہ سب ملا ولا کر کے سو تقریباً ان کے اولاد تھی سو نبی صلی اللہ صاحب ان کے لیے دعا کیا تھا کہ مال اولاد کی کثرت ہو اس میں برکت ہو تو مال بھی ماشاءاللہ ان کے پاس بہت تھا ان کے پاس اولاد بھی بہت تھی اور کیا کہتے ہیں عمر میں بھی کافی اضافہ ہوا تقریباً سو سال کی عمر ان کو ملی تو وہ کہتے تھے یا بنیا یا کئی عید هذا العلم اس علم کو لکھ لو یعنی سرز اللہ اگر لکھنا منع ہوتا تو ایک صحابی نبی کی مخالفت کیسے کرتی صحابی سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کئی مرتبہ میں یہ بیان کیا اس کے بعد باب ہے باب منسن سنتن حسنتن او سیئہ جس نے اچھی سنت کو رواج دیا زندہ کیا یا بری سنت کو برے طریقے کو زندہ کیا رواج دیا اس کا کیا حکم سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ سنت کا مطلب طریقہ اگر اسی طریقے کی اضافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرف ہو جائے تو وہ اچھا طریقہ ہے اور اگر وہ طریقہ نبی کے خلاف ہو تو برا طریقہ ہے تو کوئی یہ نہ کہے کیا کہ سنت بری بھی ہوتی ہے سنت اچھی بھی ہوتی ہے سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو وہ اچھا ہے اور اگر وہ کسی اور کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے دین کے مخالف ہے تو وہ برا ہے چنانچہ اس میں حریف ہے انجریل جلییر رضی اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن من سن سنتن حسن کا جس نے کسی اچھی سنت کو زندہ کیا من سن سنت کا یہ مطلب نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کوئی نئی سنت پیدا کیا نہیں کسی اچھی سنت کو اس نے زندہ کیا سنت تھی جس کے اوپر لوگ کم عمل کرتے تھے کم عمل کیا کرتے تھے یہ آیا اور لوگوں کے درمیان پھیلایا اور کہا کہ یہ سنت بہت عظیم ہے اس کا ثواب عظیم ہے ایک دو آدمی سے اس سنت پر عمل کرتے ہیں سب لوگوں کو کرنا چاہیے اجر و ثواب میں سب لوگ شریک ہوں ہو سکتا ہے اسی سنت کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن درجات بلند کرے جہنم سے نجات دے نبی کی سفارش ہمیں ہمارے نصیب میں لکھے یہ آدمی آیا اور نصیب ہوا تمام لوگوں کو متحرک کیا اور اس سنت کے سنت کے اوپر بہت سارے لوگ عمل کرنے لگے تو اس کو کہیں گے کہ اس نے ایک ایسی سنت کا جس کے اوپر بہت کم لوگ عمل کرتے تھے گویا کہ وہ سنت مردہ ہو گئی تھی اس کو اس نے زندہ کیا اسی کے بارے میں منسن سنتن حاصل اب کوئی انسان کوئی سنت جو ایک دم ختم ہو گئی تھی ایک آک لوگ عمل کرتے تھے یا کوئی بھی وہاں پر عمل نہیں کرتا تھا سنت محجورہ تھی چھوڑ دی گئی تھی اب یہ آیا اس نے زندہ کیا لوگوں کو بتایا تو اب اس سنت کے اوپر جب تک لوگ اور جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان تمام کا عجر و ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے اس سنت کو زندہ کرنے میں کوشش کی تمام لوگوں کا اب مثال کے طور پر ایک سنت کا ثواب جیسے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلام کرنا سنت ہے السلام علیکم کا ثواب ہے دس و اللہ اگر اس میں جوڑ دیں تو بیس وبرکات جوڑ دیں تو تیس اب اس سنت کوئی آیا آپ لوگوں کو سکھایا آپ لوگ سلام نہیں کرتے راستے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں مسلمان سلام نہیں کرتے سلام کے اوپر ایک اچھی سی تقریر ہوئی جتنی احادیث وغیرہ سب نقل کیا سلام کی فضیلت کو بتایا اور اس سے آپس میں محبت کیسے ہوتی ہے نبی اچم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے تمام چیزوں کو بتایا اب محلہ والے جنہوں نے ان کی تقریر کو سنا سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے تو تیس نیکی ہے ایک سلام کا ایک سلام کی جو نیکی ہے وہ تیس ہے اب یہاں پر دس آدمی ہے تو تیس کو دس سے ملٹیپل کریں گے تو تین سو دس آدمی ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو تین سو نیکی ملے گی وہ پوری تین سو نیکی اس آدمی کے کھاتے میں جائے گی جس نے سنت کو زندہ کیا ایسی جوڑنے کے جتنا آدمی ہوگا اور جتنا اس سنت کے اوپر عمل کرے گا اس کے بتانے کے بعد ان تمام لوگوں کی نیکی مل کر کے اس کے اکاؤنٹ میں جائے گی تو اس لیے کوئی سنت ہے اس کو لوگوں کو بتائیں لیکن یاد رکھیں فتنہ نہیں کریں فتنہ نہیں کریں اب جیسے مثال کے طور پر فتنہ کیسے ہوتا ہے ہر چیز میں مسلحت دیکھیں اسلام کے مزاج کو دیکھیں پرکھیں اب جیسے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو مباح جائز قرار دیا ہے سنت بھی ہے اگر جہاں پر موقع رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإنَّهُمْ لَا يُصَلُونَ کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ویسے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علام ایک مرتبہ جوتے میں نماز پڑھا رہے تھے جوتے میں کچھ گندگی تھی جبلی علی السلام نے آ کر کے خبر دی کہ جوتے میں گندگی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے نہیں گئے بلکہ وہیں پر جوتا نکال کر کے کنارے کر دیا اور نماز کو مکمل کیا جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہود نسارا نہیں پڑھتے ہیں. اب کسی جگہ کوئی آدمی سنت کو نہیں جانتا اور آدمی کی طبیعت بھی ہوتی ہے اب ایک آدمی آیا حدیث سیکھ کر کے گیا اور پہلی سفر وہ جوتا پہن کر کے کھڑا ہو گیا اس سے کیا ہوگا جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے وہ لوگ تو غصہ بھی ہوں گے فتنا بھی ہوگا کتنا بڑا فتنا ہوگا لوگوں کو سنت سے نفرت ہو جائے گی نماز میسری منفرین نفرت جنالے والے بنا کر کے نہیں بھیجی گئی, بھیجی گئی ہے یہ امت خوشی بانٹنے کے لیے بھیجی گئی تو آپ جوتا میں نماز پڑھنے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں سمجھائیں اور جہاں پر حاجت ہو وہاں پر پڑھیں تو سنت کی تطبیق میں یہ خیال رکھیں اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ سے کہا ایسا ہی بخاری کی روایت ہے کہ خانہ کعبہ جو بنا ہے یہاں پر حتیم ہے ایسے کر کے تو اصل بنیاد ایسے ہی ہونی چاہیے دیوار یہاں سے کھڑی ہونی چاہیے لیکن یہ جگہ ان لوگوں کے پاس حلال پیسہ نہیں تھا تو یہ جگہ مکمل نہیں ہو پائی کفار مکہ کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل جو بنیاد ہے یہاں سے دیوار کھڑی ہونی چاہیے اور پورا کعبہ ہونا چاہیے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہا لولا دن اگر تمہاری قوم ابھی ابھی مسلمان نہیں لائی ہوتی ابھی ابھی اسلام قبول نہیں کی ہوتی یعنی کفار مکہ ابھی ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہوتے تو میں کعبے کو توڑ کر کے پھر سے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی اسی پر بناتا اگر نہیں نہیں مسلمان نہیں ہوئی ہوتی تو میں اسی بنیاد پر بناتا لیکن ڈر ہے کہ یہ لوگ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے تو آپ سوچیں کہ نبی کو اگر کوئی حکم معلوم ہو جائے کہ اس کو اس حکم کو ایسے کرنا ہے تو نبی کے لیے کرنا واجب ہے لیکن ایک واجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑا تاکہ امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے تو اس لیے سنت کی تطبیف اس کا نفاذ کسی بھی چیز کو بتائیں تو اچھے انداز میں بتائیں ایسے بتائیں کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچے لوگوں کو سنت سے محبت دلائے لوگوں کو سنت سے محبت کرنا سکھائیں ان کو ترغیب دلائیں اپنے عمل کے ذریعے سے سنت کے نفاظ کے نام پر ان کے دلوں میں سنت کی نفرت پیدا نہ کریں یہی مقصود ہے تو اس لیے کوئی بھی سنت نافذ کر رہے ہیں کہیں پہ کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر کے مسلحت کا خیال رکھ کر کے لوگوں کو سمجھائیں سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد سنت کو نافذ کریں لیکن اگر کہیں پہ کوئی وداعت دیکھ رہے ہیں آپ آرام سے سمجھائیے کہیں پہ کوئی خلاف ورزی دیکھ رہے ہیں سنت کے مخالف تو آپ ان کو اکیلے میں لے جا کر کے یا اگر آپ کلیما ڈال سکتے ہیں مائک لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کریں اور کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو جو اس کے خلاف کر رہا ہوگا اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ بات میرے اوپر ہے انہوں نے نام بھی نہیں لیا اور ہم تک پیغام بھی پہنچا دیا تو ایک داعی کو یہ سب سمجھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے کثرت سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان سب مسائل کا علاج کرتے تھے ان سب مسائل کو حل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جتنی پڑھیں گے اسی قدر آپ کے اندر آپ کی دعوتی مشن کے اندر نکھار پیدا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تو کہتے ہیں کہ جس نے کوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے تمام لوگوں کا ثواب اس کو پہنچے گا اور اگر کوئی برے طریقے کو رواج دیا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو رواج دیا تو یقین جانے جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا اللہ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھتے ایک دوسری ابو برہ رضی اللہ کے من دعا اسی معنی کی حدیثہ مندا الاحدن کان لہو مین مثل اجور من اتبعه لائن من ينقص ام کو بھلائی کے طرف حدایت کی طرف ہدایت کی طرف بلایا اچھے راستے کی طرف بلایا تو جتنے لوگ اس کی بات کو مانیں گے اس پر عمل کریں گے اتنے لوگوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا اور اگر کسی نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا برائی کی طرف بلایا تو جتنے لوگ اس برائی کے اوپر عمل کریں گے اس برائی کو انجام دیں گے سب کا گناہ اس آدمی کے کندھے پر ہوگا تو اب جو کوئی انسان کسی کو گانا بھیجتا ہے کسی کو فلم بھیجتا ہے یا گندی باتیں بھیجتا ہے اگر کوئی آدمی اس میں نشر کرتا ہے تو جتنے لوگ اس سے مزہ اٹھاتے ہیں ان تمام کا گنا اس کے اوپر ہوگا جو پہلے شروع کرتا ہے تو اس لیے ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں یہ باپ بہت اہم ہے باب امن منکری ہے شہرہ باپ اس بات کے بات کے بیان میں کہ شہرت کو سلف نے ناپسند پسند کیا شہرت کو لوگ چاہتے ہیں کہ شہرت ہو ہم کو پچاس آدمی جانے سو آدمی جانے پوری دنیا میں لوگ جانے کہا ہاں فلاں, فلاں ہیں تو اس چیز کو علماء نے پسند نہیں کیا ہے جائز نہیں ہے لوگوں کے نزدیک مشہور مت ہوئی ہے، اللہ کے نزدیک مشہور ہوئی ہے. اس کے نزدیک مشہور ہونے کی کوشش کیجئے راستہ تلاشی علماء سے پوچھئے کون سا ایسا عمل کرے کہ اللہ رب العالمین ہم کو یاد کرے اور فرشتوں کے درمیان ذکر کرے وہ عمل سیدھا سادہ جیسے میں نے کل بتایا فد قرنی رب کو یاد کیجئے رب کی عبادت کیجئے کثرت سے اس کو راضی کرنے والا عمل کیجئے اللہ یاد کرے گا فرشتوں کے درمیان بھی آپ کا ذکر خیر کرے گا اور فرشتے کی تعداد کتنی ہے آج صبح میں میں نے بتایا اتنے فرشتے آپ کو جانیں گے جو کبھی گناہ نہیں کرتے وہ زیادہ بہتر ہے یا اہل جبیل صرف آپ کو جانیں وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے اور ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کس کے درمیان شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں بہرحال فضیر ابن آیا رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ارید ان کی شعب مکہ لا حتال امام احمد رحمہ اللہ, رحم اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام تھے وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے جانتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مکہ کے کسی وادی میں چلا جاؤں کوئی مجھے جانے نہیں سب کوئی مجھے بھلا دے کوئی نہیں مجھے جانے بھلا دے بالکل کوئی یاد ہی نہیں رکھے یہ لوگ شہرت سے بھاگتے تھے قدبلی شہر انتمنج صبا انگ و مسا ان مجھے اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا میری شہرت ہو گئی ہے صبح شام میں موت کی تمنا کرتا ہوں کیونکہ شہرت کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر گھمن غرور یہ سب چیزیں آتی ہیں اور انسان جب شہرت شہرت کا بھوکا ہو جاتا ہے تو اللہ کے لیے کم کام کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ کرتا ہے فضال ابن ایاز رحم اللہ کہتے ہیں ان قدر اللہ جو عرق خالی اگر تمہارے پاس قدرت ہے کہ زیادہ لوگ تم کو نہیں جانے تو ایسا کر کم لوگ جانے وما علیہ کا اللہ مسن علیہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری کوئی تعریف کر دے اگر آپ نے کہیں پر تقریر کیا قرآن پڑھا کہیں پر کچھ کیا لوگوں نے تعریف نہیں کیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اچھی تقریر نہیں کیا اور جو یہ پسند کرتا ہے لوگ اس کے سامنے اس کی تعریف کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو وہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی تعریف کر رہے تھے کہا پپا آٹا تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی اس کے سامنے اس کی تعریف کر کے اور اگر آج تعریف نہیں کی جائے کتنے تنگ دل ہیں دو جملہ اچھا زبان سے نہیں نکلتا ہے اتنی محنت کر کے تقریر تیار کیا سب کچھ کیا شہرت پسندی کا ہے اپنے کس کے لیے کیا فلاں کی تار یہی دو جملے کے لیے آپ نے تقریر کیا یا اللہ رب العالمین کی انمول جنت کے لیے تقریر کیا تو جو تعریف کرے گا قیامت کے دن وہ تو ریاکار اسی میں داخل ہے جو شہرت پسندی کو شہرت کو پسند کرتا ہے اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جو شہرت بالکل نہیں چاہتا اور ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا دل اس کو جواب دے گا کہ وہ شہرت چاہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بولیں گے یہ شہرت کا بھوکا ہے یہ باقری چیز ہے ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کوئی انسان بالکل پسند نہیں کرتا پھر بھی وہ مشہور ہوتا جاتا ہے جیسے ائمہ خدا تھے امام بخاری امام مسلم امام احمد دیگر ائمہ شہرت نہیں چاہتے تھے پھر بھی اللہ نے ان کو مشہور کر دیا اب اس کو کیا کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل کا آج ہی نبو شرم مسلم کی روایت ہے ایک صحابی نے کہا, کہا کہ الرجل يعمل الناس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو بھلائی کرتا ہے اور لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کوئی بات نہیں وہ تعریف چاہتا نہیں ہے لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ مسلمان کے لیے جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جبریل تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں محبت کرنے کو پھر اس شخص کی محبت پوری دنیا کے لوگوں میں ڈال دی جاتی ہے تو یہ شخص تعریف پسند نہیں ہے لیکن لوگ اس کے پیچھے میں تعریف کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہے لیکن اگر وہ شخص تعریف پسند ہے اور پتہ چل جاتا ہے ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے اس کے پتہ چل جاتا ہے کون تعریف پسند ہے کون نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو تمہارے چہرے کے سامنے میں تعریف کرے تعریفوں کے پل باندھے مٹی اٹھا اس کے چہرے میں جھونک اس کے چہرے میں جھونک دو اور میں نے ایک کل کہا تھا کہ سب سے مخلص دوست آپ کا وہ ہے جو آپ کو اکیلے میں لے جا کر کے آپ کے ریوب کو گنواتا ہے پیچھے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کو مخلص بنا کر کے رکھ اور اس کے عیوب کو دور کر دے اس کو بہرحال شہرت کے بارے میں چند باتیں تھیں اس میں ایک اثر ہے ابراہیم کہتے ہیں کہ انتو اعقابکم اس بات سے بچو کہ بہت کثرت سے لوگ پیچھے چلیں تم آگے آگے رہو پیچھے پیچھے چلیں تم آگے آگے رہو اس سے شہرت پسندی ہی آتی ہے کہ میرے پیچھے اتنے ہزاروں لوگ ہیں تو اس سے علما نے منع کیا اسی طریقے سے عاصم ابن غمرہ علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو سعید ابن جگار رحمہ اللہ کے پیچھے چل رہے تھے تو ان کو منع کیا اور کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں پیچھے چلنے والے کے لیے ضلعت ہے کہ اس کے لیے پیچھے پیچھے جھک کر کے چل اور مدبو جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کے لیے فتنہ ہے کہ وہ کہیں گمنڈی میں فخر و میں مبتلا نہیں ہو جاتی اس لیے جہاں تک ممکن ہے شہرت پسندی سے بچیں البتہ شہرت تلاش کریں لیکن اپنے رب کے پاس کیونکہ رب آپ کو جتنا قریب سے جانے گا اتنی جلدی آپ جنت کے اندر جائیں گے تو جس نے دنیا بنایا جس کے ہاتھ میں جنت ہے تمام چیزیں ہیں ایک ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے آپ شہرت میں بھی اس کے محتاج رہے کوئی جانے نہ جانے رب کریم جانتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے ہاں کیا بات ہے دوسرا باب ہے باب الاب غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ نے حدیث سنا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا ہے کس سے علماء سے علماء کی مجلس میں تو جیسے سنا ہے ویسے ہی پہنچانے کی کوشش کریں جیسا کہ کل بات گزری تھی تو اس میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علام کے میں نے سنا کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ میری جانب سے پہنچا دو گرچہ ایک ہی آئے ہو۔ اگر کوئی بات آپ نے سنا ہے صحیح طریقے سے تو آپ پہنچا دیجیے کب اس پہنچانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک حدیث سنا ہے تو اب آپ بھی اس سے اس تیار کر لیجئے اور آ کر کے تقریر کرنے لگیے آپ نے جو سنا ہے اس سن کر کے آپ اپنے گھر والے کو بھی پہنچا سکتے ہیں رشتہ داروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ دو چار حدیثیں پڑھ کر کے دو چار کتابیں پڑھ کر کے آپ مفتی بن جائیں لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں بلیکو آیا کیا ہے نا کیا آپ ٹھیکے ہو گئے دعوت کے ہم لوگ کیوں نہیں لے سکتے میرے بھائی ٹھیک کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر بات طریقہ سلف کی ہے تو بلی وہ ولو آیا نبی کی جانب سے پہنچا دیجیے گرچہ ایک ہی آیت ہو یعنی آیت سے مراد یہاں پر قرآن کی آیت نہیں ہے شہلوانی کہتے ہیں آیت سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ اسلام کی کوئی بھی تعلیم جو صحیح سند سے مروی ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہو دونوں چیز مراد ہے اگر آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل رہا ہے اور آپ اس سے پوری طریقے سے واقف ہیں اور آپ اس کو خود سمجھ چکے ہیں تو آپ دوسروں تک اس کو پہنچا دیں دوسروں کو اس کی حاجت اور ضرورت ہوگی اور پچھلے پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی کسی کو بھلی بات بتاتا ہے تو اس کو اتنا ہی عجر ملے گا جتنا وہ کر رہا ہے کرنے والے کو جتنا عجر ملتا ہے اتنا بتانے والے کو بھی عجر ملے گا ادال لعل خیر کا فاعرہ ایک باب ہے باب الرحلتی طلب العلم واحتمال العنائفی علم کے لئے سفر کرنا علم کے لئے سفر کرنا اور اس میں مشقت اٹھانا موس علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا کتنا لمبا سفر کیا خدر علیہ السلام کے ساتھ یا خدر علیہ السلام دونوں طریقے سے ضبط کیا گیا اور ان کے ساتھ سفر کیا سفر کرنے کے بعد ان کو بہت سارا علم ملا تو علم کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے امام شافی رحم اللہ کے طرف منصوبہ شہر ہے عقی علم بسدتہ. میرے بھائی تم علم چھ صورت کو اگر اپناؤ گے چھ طریقے کو تو ہی حاصل کر سکتے ہو اشتہاد تمہارے اندر ذہانت بھی ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کی لالچ بھی ہونی چاہیے اور محنت بھی ہونی چاہیے وبلغتن اور سفر جو کرو گے کہیں پر جا کر کے درس سننا ہے کسی مشا... کسی شیخ کے درس میں بیٹھنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے جو سفر کا خرچہ آتا ہے وہ بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے استاد طولو زمانی اور چوتھی چیز پانچویں چیز یہ ہے استاذ کا کہاں مانو استاذ کی بےعد نہ کرو اور علم ایک سال دو سال میں حاصل نہیں ہوتا طول زمان ایک لمبی عمر لمبی مدت گزارنی پڑتی ہے علم کے ساتھ کتابوں کے ساتھ علماء کے ساتھ محدتی کے ساتھ مشاعد کے ساتھ تو جا کر کے تھوڑا سا علم آتا ہے تو اگر یہ چیز ہے تو آپ پہ جیسا کہ امام شافی رحم اللہ کا یہ اپنا تجربہ ہے اس لیے انہوں نے یہ شیر کہا اخی لن تنان العلم اللہ بسطت سا انبیکا عن تفصیلها ببیانی ذکاء وحرس واجتہاد وبلغت وعرشاد استاز وطول زمانی, زمانی یہ حدیث ہے تو رحلہ طلب علم کے لیے سفر کرنا کوئی بڑے عالم آئے ہوئے مدینے میں آپ کے پاس وقت ہے آپ جائیے بلکہ بعض علماء کہتے تھے جیسا غالباً بن معین کا فوج ہے کہ جو انسان اپنے شہر میں اپنے ملک میں اپنے شہر میں علم حاصل کرتا ہے اور طلب علم کے لیے باہر نہیں نکلتا اس سے علم مطلوب اسی طریقے سے ابن صلاح نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنے شہر کے اپنے گاؤں کے اپنے علاقے کے علماء سے علم حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ باہر نکلے باہر نکل کر کے دوسرے علماء سے علم حاصل کر رہا. میں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا بعض لوگوں نے اندازہ لگایا ہے ان کے پیدل چلنے کا تو تقریباً تیرہ ہزار کلو پیدل چل کر کے بغداد گئے بسرا گئے نصر ش... گئے اور جگہ جگہ پر جا کر کے علم حدیث کو جمع کیا اور جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے وہ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے مصر سے لے کر کے شام گئے اور سنا اور واپس چلا ہے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے تو علم کے لیے رکھلا کیا جائے گا سفر کیا جائے گا اگر کہیں تو بڑے علما آئے ہیں وہاں جائیے سیکھیے اگر آپ کے پاس موقع ہے تو, تو علم علما نے بڑی مشقتیں اٹھائی اس کے بعد باب ہے باب سیاح نتی علم یہ اہم باب ہے علم کی حفاظت کریں علم کی حفاظت کریں چنانچہ اس کے اندر کچھ آثار ہیں اس میں ہر بات میں میں اس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں وقت کم ہے اور جہاں پر ضروری ہے تعلیق لگانی میں ان اس, کو اس میں تعلیم لگاؤں گا باقی جو آثار کا خلاصہ ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس آتھار کو جو اس میں مذکور ہے وہ نہیں بیان کر رہا ہوں خلاصہ بیان کر رہا ہوں جہاں پہ جس اثر کو ضروری ذکر کرنا ضروری ہے میں اس کو ذکر کروں گا تو یہ باب سیانت العلم علم کی حفاظت کا بیان اس کے اندر اثر ہے حسن بسی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں انسط رجلا بہ بہت اہم ہے دو کے لیے علماء کے لیے جو لوگ علم سے شغف رکھتے ہیں کہ وہ بازار میں داخل ہوئے فسا وما ہو تو ایک کپڑا بیچ رہا تھا ایک آدمی تھا بھائی کا ہے بھاؤ کیا پندرہ کا اٹھارہ کا بھاؤ کیا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ففال تو اس آدمی نے کہا کا بھی کردہ کرا چلیے آپ عالم ہیں آپ پندرہ چیزیں پیچھے ولہ رخ ماں آتے دوسرا آدمی ہوتا تو میں اٹھارہ سے کم میں نہیں بیچتا لیکن آپ میرے امام صاحب ہیں میرے مولانا صاحب ہے تقریر کرتے ہیں محنت کرتے ہیں آپ کو دس میں دے دیجیے اگر نہیں بھی دیجیے گا تو کوئی مسئلہ نہیں تو اس کے بعد حسن بسی رحمہ اللہ کبھی بھی بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے نہیں جائے کیوں اس نے علم کا سودا کر دیا بیس ریال پچیس ریال سو ریال کے چکر میں اس نے علم کا سودا کر دیا علم کی وجہ سے مجھے ویسے ہی کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کسی کی دکان میں جائیں اور عالم سمجھ کے کہ مولان سر یہ والا میری طرف سے ہدیہ لے لیجیے تحفہ لے لیجیے ریا کاری ہے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ کاش یہ کم کر دیتا کاش کی یہ دو ہر کسی کے دل میں خیال آتا ہے کاش کی یہ دو کے بدلے تین دے دیتا ہم کو پیسہ ہی نہ لیتا اس کے بچے کو بھی میں پڑھاتا ہوں یہ آپ یہ بار بار فون کرتا ہے تو میں اس کو مسئلے بھی بتاتا ہوں کچھ اس کا یہ مطلب ہے آپ علم کا بدلہ اس سے وہ سامان چاہتے ہیں بہت خطرناک بات ہے اور پہلے بھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ کوئی انسان کہیں پر جاتا ہے کوئی آدمی بیٹھا اور وہ سوچتا ہے کہ کاش میں عالم ہوں وہ میرے درس میں شامل ہوتا ہے کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں دل میں کہ میں عالم و عالم کی عزت بھی نہیں آتی بیٹھا ہوا دیکھو بدتمیز نہیں یعنی گویا کہ آپ اپنے علم کا بدلہ اتنا ہی لینا چاہتے ہیں کہ وہ کرسی سے کھڑا ہو جائے آپ کو بیٹھنے دیں علم کا بس اتنا ہی بدلا ہے اتنا ہی اجل و ثواب ہے تو ان تمام چیزوں سے یہ مداخل الشیطان ہے شیطان یہی سے داخل ہوتا ہے یہی سے تو ان کا عوض صرف اللہ کے علاوہ آپ کسی سے نہ چاہیں یہ نہ چاہیں آپ کو علم کے عوض کوئی پیسہ دے دے علم کے عوش کوئی کپڑا دے دے علم کے عوش کوئی کھانا فری دے دے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی سوچ ہے بہت چھوٹی سوچ ہے علم کی فضیلت پر آج صبح ہی حدیث گزری ہے آپ کہاں آپ کے لیے کتنے کتنی مخلوقات دعائیں کرتی ہے کتنی مخلوقات اور آپ تمام کو چھوڑ کر کے پچیس ریال سو ریال کے کپڑے کے لیے جوتے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے آپ دل میں خیال لاتے کاش یہ ہم بفری میں دے دیتا یہ نہایت غلط سوچ ہے ریاکاری کے اندر داخل ہے گویا آپ اپنے علم کی حفاظت نہیں کر رہے اس کو ضائع برباد کر رہا اس لیے اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور باب و سنت قادیت اللہ سنت سے قرآن کا فیصلہ ہوگا بعض تابعین سے یہ مروی ہے جیسا کہ یحیہ ابن کثیر سے حسان ابن عدیہ سے جی یہ مروی ہے کہ جی قرآن <السنة> سنت سے قرآن کا فیصلہ کیا جائے گا قرآن سے سنت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا امام احمد رحمہ اللہ سے جب یہ قول ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس جملے کو ایسے بیان کیا جائے اسنت فرو کتاب اللہ یعنی کہا جائے قادن اعلیٰ کتاب اللہ اس لفظ کے اندر تھوڑی سی سختی ہے تو امام احمد نے کہا کہ یہ کہا جائے سنت سے قرآن کی تفسیر کی جائے گی سنت سے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ قرآن میں قرآن کی تفسیر کے لیے ہم سنت کے محتاج ہیں ہر جگہ پر جیسا کہ ابھی بات گزری منکرین سنت کے رد کے بیان میں العلم علم کا مذاکرہ آپس میں بیٹھ کر کے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو اس کا مذاکرہ کرنا چنانچہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان علی کل آفت العلم ان کہ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے ہر چیز کی آفت ہوتی ہے جیسے کہ جیسے کوئی آئس کریم وغیرہ اس کی آفت یہ ہے کہ اس کو گرمی لگ جائے وہ بھول جائے گا اس کے لیے آفت یہ ہے لکڑی کے لیے آفت دیمک ہے میٹھی چیزوں کے لیے چینی ہے تو ویسے علم کے لیے جو آفت ہے وہ بھولنا ہے آدمی بھول جائے بھولنے سے اگر بچنا ہے تو مذاکرہ کریں کثرت سے مطالعہ کریں پڑھیں اپنا ایسا ساتھی بنائے جس کے اوپر آپ کہیں کہ بھائی میں نے بیس حدیث یاد کی تم میرے سن لو اور تم بیس حدیث سنا دو میں نے پانچ سپارہ یاد کیا روزانہ تم کو میں ایک ایک پارہ سناتا ہوں تم بھی مجھے ایک ایک एक سنا دو ایک کام کرتے ہیں دونوں آدمی ایک ترتیب بناتے ہیں ہفتے میں ہر دونوں آدمی میں سے ایک ایک ہر آدمی ایک ایک حدیث یاد کرے گا دونوں ایک دوسرے کو سناگا اور پھر اس حدیث کو جا کر کے ہم کسی عالم سے سمجھیں تو انسان کی زندگی اچھے چلتی رہے گی آپ کا کام آپ کا جاب بھی چلتا رہے گا اور علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا اور اللہ کے نزدیک آپ کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے بابن انفل عرت باب انفل آؤٹ کا مطلب ہے کہ حدیث پیش کرنے کا بیان حدیث کیسے یہ خالص علم حدیث کا موضوع ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس صنعت ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ابھی تک سند موجود ہے حدیث کی اور الحمدللہ میرے پاس کتب سکہ کی اور امام دارمی کی سند موجود ہے امام حرم عبد المحسن القاسم حقی اللہ جو مسجد نبوی کے امام ہیں انہوں نے پچھلے کے پچھلے سال دو سال قبل ایک دورہ رکھا تھا جس میں انہوں نے اجازت دیا تھا سند دیا تھا ہم لوگوں نے پوری کتاب پڑھی تھی اور اس کے بعد یہ سند حاصل کیا تھا تو سند ہے اس کو پڑھ کر کے حاصل کیا جاتا ہے ہندوستان میں بہت سارے علماء کے پاس ظہیر رحمانی رحمہ اللہ تھے جن کے پاس صنعت تھی کہ آپ نے فنا سے بیان کیا فنا ایک چین ہے وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے جیسے امام بخاری بیان کرتے ہیں تو وہ صنعت موجود ہے تقریباً تیرہ سلسلے سے میری صنعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے الحمد للہ تو جیسے کوئی عالم آئے تو ان ان کے پاس کتابیں ہیں اور صنعت سے موجود ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ تم میرے ساتھ میرے دس میں شریک ہوتے ہو یہ کتاب لو اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری صنعت کے ذریعے سے بیان کروں علم حدیث کا یہ موضوع ہے اگر اجازت نہیں دیتے ہیں اور آپ بیان کریں گے تو وہ حدیث منقطع ہوگی ضعیف ہو جائے گی اور اگر اجازت دے دی دیتے ہیں تو پھر اجازت کی آرٹس میں وہ علم حدیث کا موضوع ہے جو عالم آپ سے بیان کریں گے کبھی دورت تبدیلیا ہوا اور لوگوں نے مناسب سمجھا تو علم حدیث کے جاننے والے کو بلایا تو وہ اچھے سے انشاءاللہ اور زیادہ اچھے سے مجھ سے اچھے سے آپ کو ان سمجھائیں گے تو اور کا مطلب یہی ہے کہ عالم کے اوپر پیش کیا کہ فلاں حدیث ہے یا آپ کی صنعت سے مروی ہے آپ ہم کو اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم دوسرے کے پاس بیان کر سکے کہ فلاں شیخ سے ہم نے یہ حدیث سنا ہے ان کی صنعت سے اور ہم کو بھی حق ملا ہے کہ ہم بیان کر سکتے ہیں تو کبھی حدیث بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور کبھی کتاب بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور ایک باب ہے باب الرجل یفتی پیشے ان سما عمتوا دیا بعد میں پتا چلا جس حدیث پر میں نے بھروسہ کر کے فتوا دیا وہ حدیث تو زحیح نکل گئی ان کے پاس صحیح حدیث پہنچی نے دیکھا مسئلے کی تحقیق کی اور بعد میں بتایا کہ جس حدیث کے مطابق میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو فتویٰ دیا تھا مسئلہ بتایا تھا وہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث یہ صحیح ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے علماء کرام ہمیشہ رجوع کرتے تھے امام احمد رحمہ اللہ کے ہر مسئلے میں دیکھیں گے کہ دو سے زائد قول ہیں کبھی وہ امام علیفہ رحمۃ اللہ کا بھی قول کہتے ہیں جیسا انہوں نے کہا کبھی وہ امام مالک کے جیسا بھی کہتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے صحیح حدیث ملتے گئی قول سے رجوع کرتے رہے تو یہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کسی عالم نے بتایا اور وہ اپنی جانکاری کے حساب سے آپ کو بتانے کی کوشش کیا بعد میں پتہ چلا یہ حدیث ضعیف کی دوسرے عالم نے بتایا اور ان کی تحقیق صحیح ہے کہ جب علم کے میدان میں رہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں غلطی ہو سکتی ہے علماء سے کیونکہ علم کوئی ایک کتاب نہیں ہے ایک بہت بڑی دنیا ہے سمندر سے بھی گہرائی زیادہ گہرائی ہے علم کے اندر تو اس میں جو جتنا غوطہ لگائے گا اس سے قدر اچھی موتی اور اسی قدر زیادہ موتیوں کو سمیٹے گا تو جس قدر کتابوں کا مطالعہ کرے گا علماء کے ساتھ رہے گا معجدین کے ساتھ رہے گا اسی قدر اپنی جھولی میں علم کو جمع کرے گا تو تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ انسان کتابوں سے انشغال رکھے اور جتنی تحقیق کرے گا تو کوئی بھی آپ کو بتاتے ہیں اپنی محنت کے حساب سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ تمام چیزیں صحیح بتائی جائیں اس بتانے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے دوسرا باب بھی اسی میں ہے باب الرجل یفتی یہ آخر اخیر بات ہے ثم رہو کوئی انسان کو فتویٰ دیتا ہے پھر اس فتوے کو تبدیل کر دیتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ایسا علماء کرام نے کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد ابو یوسف رحم اللہ کو کہتے تھے کہ جو میں کہتا ہوں ہر چیز مت مطلب لکھ لیا کرو وہی چیز لکھا کرو جو میں حدیث کے مطابق کہوں اطر کو امام شیخ البانی رحم اللہ نے اپنی کتاب صفت سلاطن نبی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں ہر چیز جو بولتا ہوں ہر چیز کو مت لکھا کرو دلیل کے مطابق لکھا کرو کسی چیز میں میں قیاس کرتا ہوں اشتہاد کرتا ہوں اور کل ہو کر کے صحیح حدیث آتی ہے تو مجھے پتہ چلتا میرا قیاس اور اشتہاد غلط تھا تو میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں امام خنیف رحم اللہ یہ کہتے تھے جو لوگ امام گوہنیفا رحم اللہ پر تان کرتے ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں علماء کے اقوال پڑھیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی بتاؤں گا تو امام غنیفا رحم اللہ ایسا کہتے ہیں ہر چیز مت لکھ لیا کر کیونکہ آج میں اشتہاد کرتا ہوں کوئی بات بتاتا ہوں کل ہو کر کے صحیح حدیث آتی ہے میں اس سے پھر رجوع کر لیتا ہوں کل والے قول سے اور صحیح حدیث کے مطابق فیصلہ لیتا ہوں تو جو بات میں صحیح حدیث کے مطابق بتاؤں اسی کو لکھو ہر بات کو نہیں تو اس کا مطلب کہ علماء کرم اپنی باتوں سے رجوع کرتے تھے یہاں تک ہمارا درس ختم ہوا کتاب مکمل ہوئی اختصار کے ساتھ پوری کتاب نہیں کیونکہ پوری کتاب میں اثر تقریباً 670 ہے حدیث اور اثر ملا کر کے تو اگر ہم نے حساب بنایا تھا تقریباً اٹھانوے حدیث تھی تو میں نے سوچا تھا کہ ہر گھنٹے میں اگر ہم آٹھ سے نو حدیث پڑھتے ہیں تو تقریباً تیرہ سے چودہ گھنٹے میں پوری حدیث مکمل ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین نے توفیق دیا کیونکہ اس کی توفیق نہیں ہوتی تو نہ آپ سن پاتے نہ ہم آپ کو کچھ پڑھا پاتے یا پڑھے آپ کو آپ سے فائدہ آپ کو فائدہ پہنچانے آپ سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ہم کو نہیں مل پاتا تو یہ اللہ کے خالص توفیق ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں اور نبی کی سنت کو پڑھنے کی آثار صحابہ کو منہج صدق کو سمجھنے کی ہم لوگ سبھی کو توفیق عطا فرمائے یہ سب سے اہم چیز ہے اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں جتنا بھی کریں وہ بالکل کم ہے کیونکہ آپ ہی جیسے ہزاروں لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق نہیں دی اور آپ کو توفیق نہیں دی. مطلب یہ کہ اللہ خیر چاہتا ہے کیوں معاویہ رب اللہ کی حدیث گزری میور خیری فقی الدین اللہ جس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس اسے دین حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے دین کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہوگی کہ آپ کسی علمی مجلس میں شریک ہو دین کو سمجھنے کے لیے اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھلائی چاہ رہا یہ بہت عظیم بات ہے امام خنیفہ رحم اللہ پر بات آئی تو بہت مختصر میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ان کے غلط عقائد کو جو کتابیں ہیں کتابوں کے اندر مقول ہیں جیسے امام احمد رحم اللہ کے بیٹے کتاب السنہ اور خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد حافظ ابن حبان رحم اللہ کی کتاب المجرحین کے اندر ان کے تعلق سے کچھ آتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کو بنیاد بنا کر کے بعض لوگ اتنی جرت کرتے ہیں کہ امام خنیفہ رحم اللہ کو کافر تک گردان دیتے ہیں یہ بہت بڑی جرت ہے اور پھر یہاں پر بات آتی ہے منہجیہ صدر کہ امام اب حنیفا رحم اللہ کی وفات ہوئی ہجری میں اور امام اللہ اسی سال پیدا ہوئے ایک میں دو ہجری میں وہ وفات پائے اور ابھی میں نے بتایا امام مالک رحم اللہ کی وفات ایک سو ہجری میں ہوئی ایک کم اسی اور امام احمد رحم اللہ کی وفات دو سو ہجری میں ہوئی یعنی تینوں امام امام اب حنیفا رحم اللہ کے بعد میں اور امام مالک امام شافی اور امام احمد امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافی امام شافی کے شاگرد ہیں امام احمد امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام ابو ابوداؤدی اور پھر اس کے بعد امام نسائی وغیرہ امام ترمیز کے شاگرد ایک چین ہے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ اما جو بڑے بڑے ان لوگوں کا رویہ ان لوگوں کا موقف یہ لوگ سب سلف ہیں ان کا موقف امام بنیفا رحم اللہ کے بارے میں کیا تھا کیا ان کو ویسا ہی سمجھتے تھے جیسا آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہی لوگ جو دو تین کتاب پڑھے رہتے ہیں یا دو تین مسئلے کو جانتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں تو بھائی ان امہ کا موقف کیا تھا ان کو کافر کہتے تھے بالکل لیا نہیں اب آئیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت سارے مسائل ذکر کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو باضابطہ ذکر کیا ان کے مسئلے کو ذکر کا بہت ساری جگہوں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن تعمیہ رحم اللہ نے امام اب حنیفہ رحم اللہ کے مسئلے کو راضی قرار دیا خود ابن القیم رحمہ اللہ نے کئی جگہوں پر ایسا کیا اگر بعض لوگوں کے مطابق نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کافر ہوتے تو اب سوچیں کہ کسی نعوذ باللہ ان کے مطابق یہ جو, جو لوگ کافر سمجھتے ہیں ان کے مطابق ایک کافر کے قول کو نقل کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس کو راج قرار دینا کیا کہلائے ہے بات سمجھ رہے ہیں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کوئی ایسا نہیں چلتی پھرتی ایک لائبریری تھے اسی طریقے سے شیخ شکھلوانی رحمہ اللہ کئی جگہوں پر امام بحنی پر رحم اللہ کے مسئلے کو راضی قرار دیے کیونکہ وہ مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہے کئی جگہوں پر خود ابن باز رحم اللہ دیگر یہاں پر جو امام گزرے ہیں تو اگر جو لوگ ان کو کافر سمجھتے ہیں یقیناً وہ ان امہ کے جن کا میں نے نام لیا ہے ابھی ان کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے علم جتنا ان کے پاس علم تھا ایک مثال دی جاتی ہے جوتی کے برابر یعنی اتنا کم علم بھی نہیں ہے اس کے باوجود ان ائما نے ان کو کافر نہیں سمجھا اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ان کو کافر سمجھ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے موسٹ وائز خالی برتن بہت زیادہ آواز کرتا ہے تو جن کے پاس علم نہیں ہوتا ان کے پاس ایسی شور شرابا ہوتا ہے فلاں کو کافر کہہ دو فلاں کو گمراہ کہہ دو فلاں کو ایسا کر دو خود عمل کے نام پر ان کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں سے یا تو بالکل لیا دور رہیں یا پھر ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ سمجھنے کی کوشش کریں علماء سے رابطہ کریں دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے قبل یہ دیکھیں کہ ائمہ ائم اکرام سلف عظام تو ان کے بارے میں موقف کیا رہا تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کسی کی کوئی غلطی ہے اس غلطی کے بارے میں ائمہ امدا نے جو ائمہ گزرے ہیں جو علماء گزرے ہیں محدثین گزرے ہیں ان کا کیا موقف تھا آپ اس کو پتہ کریں تاکہ آپس میں انتشار نہیں ہو اور کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگے اور اللہ رب العالمین تکفیر کا بازار کر گرم کرنے سے ہم لوگ سبھی کو محبوس رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں نے جو بھی پڑھا ہے اور جو باتیں آئی ہیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوں یقینا ہم انسان ہیں ہم رہیں آپ رہیں کوئی عالم رہے کوئی متقی پرہیزگار رہے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی غلطی ہوگی ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی بات بیان کر رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ اس میں میرا مقصد ہے کاری ہو شہرت ہو حدیث بیان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں ممکن ہے اس طریقے پر نماز نہیں پڑھے قبلہ کا رخ بھی کیا ہے نہ وضو بھی کیا سب کچھ کیا لیکن ذہن اور دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا تو یہ سب کمی ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی فتحوں کو لغزشوں کو درگزر فرمائے اور جو بھی ہماری نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ان نیکیوں کو ہمارے لیے ذریعہ بنائے دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر دے آخرت میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا کرے اور سبحان اک اللہ, و اللہ الہ الا انت و و حتو و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے سوال کے لیے مختصر وقت السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابن عباس کی تفسیر کا موازنہ جدید دنیا کی ترقی سے کرنا ابن عباس کی تفسیر کو انکار کرنا اس میں ایمان کا کیا تقاضا ہے ایمان کیسا رہتا ہے سوال سمجھ میں نہیں آیا شاید کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے ان کا موازنہ کر کے اس کی جو تفسیر ہے وہ نہیں ملتی ہے تو ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے قرآن حدیث کو اپنانے کے لیے کہا کچھ لوگ اعجاز قرآن کے نام پر اعجاز قرآن قرآن کے اندر سائنس کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے اس کے نام پر بہت ساری آیتوں کا انکار بھی کرتے ہیں بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اعجاز علمی کے نام پر الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم اور کچھ چیزیں زبردستی بیان کرنے کی اور اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا سائنس کو ثابت کرنے کے لیے نہیں یا دنیا کی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے نہیں اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا شہر انزل قرآن مجید کا مہینے میں نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کو جنت کے طریقے کو بتانے کے لیے اب اس سے آپ کچھ بھی استدلال کریں یا آپ کا اپنا استدلال ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس سے مراد سائنس کی یہ چیز ہے یا آپ کا اپنا استدلال ہے قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن کا مقصد واضح ہے الفلا میم دا نقل کتاب العیب وفی حدرمطقین اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے متقیوں کے لیے ہدایت تو قرآن مجید ہدایت کے لیے نازل ہوا شف کے ظلمات اور تاریکیوں کو دور کرنے کے لئے نازل ہوا لوگوں کو کے دلوں کو جوڑنے کے لیے نازل ہوا قرآن کا یہی مقصد تھا باقی باقی آپ کہیں گے قرآن کی یہ آیت سائنس کے اس مسئلے سے نہیں ٹکراتی ہے اس مسئلے سے ٹکڑاتی ہے تو ہم قرآن کو مانیں کہ سائنس کو مانیں اگر آپ کو اللہ رب العالمین کی جنت کو چاہنا ہے تو آپ سائنس کو کیوں مانیے گا سائنس کو ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا تمام سائنسی علوم عقل پر مبنی ہیں اور عقل کا دخل قرآن مجید میں دین میں بالکل لیا نہیں ہے تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ نے جو تفسیر کیا ہے ان کی وہی تفسیر صحیح ہے باقی اگر جدید ٹیکنالوجی سے جدید آلات جو نکل ہے اس سے یا جدید علوم جو آ رہا ہے اس سے اگر ٹکراتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ علوم تو بعد میں پیدا ہوا اور یہ تفسیر ہمارے پاس چودہ سو سال سے موجود اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کی مخالفت میں کوئی چیز اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا انسانی فکرت کے مخالفت اللہ رب العالمین کی تعلیمات نہیں کر سکتی تو اس لیے ان سب چیزوں کے بجائے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اپنے دل کی صفائی کا ذریعہ بنا۔ جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے ان سب چیزوں کے اندر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم قرآن کی حقانیت کو دوسری کتاب سے ثابت نہیں کریں گے قرآن خود سچا ہے یا دوسروں کی تحقیق سے ہم ثابت نہیں کریں گے کہ قرآن سچا قرآن سچا ہے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے نہیں مانو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پوری دنیا لو ان ابلکم واخر و انسکم جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک کے تمام انسان اور جنات کی نو الف قلب رجولن واحد بدترین ہو جائیں اسلام کا انکار کر دیں سب سے بدبخت شخص کے جیسے پوری دنیا کے لوگ ہو جائیں پھر بھی اللہ کی کبریائی میں اس کے شان میں کوئی کمی نہیں آئے یہ نہیں سمجھے کہ ہماری وجہ سے اسلام چل رہا ہے نا یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو سمجھنے کی توفیق ہوئی تو کوئی انکار کرے کوئی کہے کہ یہ اس کے مطابق نہیں ہے اس سے اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں کوئی قرآن کو سچا مانے کے نہ مانے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے گرچہ انصین ہے اسی ایمان کو ایمان کہتے ہیں ایمان بالغیب کو ہی اصل ایمان کہتے ہیں يَخْشَوْنَ دینشم بِالْغَيْبِ جو اللہ سے ڈرتے ہیں قائبانہ طور پر رب کو دیکھا نہیں لیکن رب کی قدرتوں کا اندازہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتیں سے ہوا تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تعظیم کے ساتھ اس سے امید رکھتے ہیں یہی اصل ایمان تو اس لیے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کے پاس سے یہ پرکی ہوئی ہے اور اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں تناقضات کی بہت بھرمار ہوتی اور لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے لوگوں کے عقل کے مطابق نہیں ہوتی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اختلاف کسی سے نہیں ہے ہاں جس کی فطرت تبدیل ہو گئی ہو جس کے یہاں پر اوپر میں نہ دماغ ہو نہ یہاں پر دل ہو اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہو تو اس کو بہت ساری چیز اختلاف لگتی ہے بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے اس لیے قرآن کو قرآن ہی رہنے دیں اس کو ہدایت کا ذریعہ ہی رہنے دیں دوسرے میزان پر اس کو پرکھنے کی کوشش نہ کریں شاید کہ میں نے یہ جو سوال سمجھا اس کے مطابق جواب دیا پتہ نہیں اسرائیل کا کیا مقصد رہا بلّہ علم صاحب